فأحسم الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فشر الأمور مهدفاتها وكل مرزة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يزع الله ورسوله فقد رشد واهتبا ومن يأس الله ورسوله فقد ذل وغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحدى لقبة من لساني يقه قولي أما قعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم للحمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما قررت برصدك الكريم فرمائے میں تمہیں چند ایسی باتیں سکھاتا ہوں جن کے ذریعے اللہ تبارک بتانا تمہیں فائدہ پہنچائے گا اختیار کر لینا بہت بڑے فائدے کا باعث ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند کاموں کی تعلیم نشا فرمائی فرمایا احفظ احفظ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ تبارک ب کی حدود اور اس کی پابندیوں کی حفاظت کرو جو حدود اللہ پاک نے بیان فرمائی ان کی حفاظت کرو اللہ تعالی کی حدود دو صورتوں میں ہیں نمبر ایک حدود جنہیں اختیار کرنے کا حکم دیا اور نمبر دو حدود جن سے اجتناب کرنے کا حکم ہے جنہیں اپنانا ہے جنہیں اختیار کرنا ہے انہیں قبول کرو اور ان کی حفاظت کرو اور جن سے بچنا ہے ان سے اجتناب کرو ان کے قریب بھی نہ جانا مایا اس طرح تم اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کرو قرآن حکیم اللہ تعالی نے باپ انسانوں کے اوصاف بیان کیے ان میں سے ایک وقت ہے حقیب اس کا معنیٰ محفرین نے حدود اللہ کی حفاظت کرنے والا بیان کیا اور قرآن حکیم کے اس مقام کے بعد ہوتا ہے کہ ایسے انسان کا نصیبہ اللہ تعالی کے ہاں بہت اونچا ہے جو اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کرتا اور یہ حفاظت اور پابندی شرعی نقطۂ نگاہ سے بہت اہمیت کی حامل اس لیے اللہ تبارک بطارہ نے بہت سے اعمال کے ساتھ نس حفاظت کا استعمال فرمایا ہے آفدو علی الصلاوات وسلام حسب بحوب اللہ طالدین نوابوں کی حفاظت کرو قرآن حکیم میں ایک اور مقام سے ہے بحبو ایمانت اپنی قسموں کی حفاظت کرو اس کا معنی یہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی ہو خیر اللہ کی نہ ہو اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ قسم ڈیوٹی نہ ہو جائے جس میں درد یہ ہے کہ بات بات پر اللہ کی قسم خانوں کو اپنی عادت بنا لینا انتہائی مایوس یہاں بھی نفظ حفاظت کا استعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اردو کی حفاظت کرنے والا صرف مومن یہاں بھی نفس حفاظت وضو کی حفاظت سے معاملہ ہے کہ نمبر ایک خیروئی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کے طریقہ کے مطابق وضو کیا جائے اس کا بڑا اونچا مقام ہے سنن فائی کی حریف ہے نبی السلام نے فرمایا کہ من تفا کما عمیرا ما میرا من نہ کہ جس انسان نے بالکل اسی طرح وضو کیا جس طرح اسے وضو کا حکم دیا گیا ہے اور اسی طرح نماز پڑھنی جس طرح اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اوسرا ما با من والے اللہ تعالی اس کے ساتھ کا تمام گناہوں کو باپ یہ بدھو کی حفاظت ہے کہ بہن ہی نبی پاک صلی اللہ وبالیہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بدھو کی حفاظت کا دوسرا دعا یہ ہے کہ انسان با وزو رہنے کی کوشش کرے اگر بزو ٹوٹ بھی جائے <Stock language> <S concept> دوبارہ کر لے اور وضو رہنے کی کوشش آپ کو سوئے تو با وضو ہو کر سوئے وضو کی حفاظت ببا اس کا شرط حجی بلال نے فرمایا تھا پوچھا کہ گنت نے جہاں بھی گیا اپنے آگے آگے آپ کے قدموں کی آواز حب حامل بتاؤ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو اللہ تعالی نے صبح یہ درجہ دے لیا جناب برار نے فرمایا تھا کہ جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہے اور جب وضو کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ نوافے ضرور پڑھ لیتا ہے یہ بھی وضو کی حفاظت کے میں حدیث میں آتا ہے کہ وضو کی حفاظت کرنے والا صرف مومت اصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ آپ اللہ کی حدود کی حفاظت کریں اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ قرآن کی اس آیت کا مطابق ہونا چاہیے کہ ما آب الرسول و حروح ہو بگوان ہات مان ہو ہو تو جو چیز تم کو میرا پیغمبر دے وہ لے لو اور جس چیز سے میرا پیغمبر روکے اس سے رک جاؤ گویا حدوں کی حفاظت لےوں کو اختیار کرنے میں ہے اور برائیوں سے اجتناب کرنے میں بس یہ انسان کی زندگی کا مہرت سبھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جس کا حکم جناب جغمبر اسلام نے عبداللہ بن عباس کو دیا حدود اللہ کی حفاظت میں ایک حدیث اور ہے بڑی جامع وہ حدیث ہمیشہ ہم نظر رکھنی چاہیے اصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ال حیاتحتحا راسا کا ماں بہا و عمتہ وابانہ کا وما یہ ہے لوگوں اللہ تبارک مطالعہ سے حقیقی حیا اور حقیقی شرم کا مطالعہ یہ ہے کہ نمبر ایک اپنے سر کی حفاظت کر لو اور جو کچھ سر کے سمن میں ہے اور مندر دو اپنے پیٹ کی حفاظت کر لو اور جو کچھ پیٹ کے دمندے سر کی حفاظت اور پیٹ کی حفاظت سر کے ساتھ سر کے متعلقات اور پیٹ کے ساتھ پیٹ کے مطالبے کہ ان دو چیزوں کی حفاظت کرنا کہ حقیقی اللہ تعالی کی حیا کا احترام کرنا الیاب کو بسندر جیوان حیاب ہیان کی ایک شاخ ہے اور ایمان شل ہوتا ہے تمام شاخ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی حیات کا مطالعہ یہ ہے کہ سر اور سر کے متعلقات کو اور سیس اور سیس کے متعلقات کو محفوظ کریں ان کی حفاظت کرنا یہی نصیحت جناب عبلم کہ سب اللہ. اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت سر میں انسان کی زبان انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے ابھی علیہ السلام نے فرمایا کہ خود کا علیہ کہاوا جنگ کا داخلہ چاہتے ہو تو اپنی زبان کو بند رکھو کیا حضول استعمال نہ کرو ایک حریض کا استمبا یہ ہے کہ انسان اگر اپنی زبان کے تحفظ کی زبان دے دے تو وہ بڑے نصیبے والا انسان مصول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی کا انتقال ہوا دوسرے صحابہ نے کہا کہ ہمی اللہ بے جنت اسے جنت مبارک ہو کہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا گیا جنت میں پہنچ گیا اسے مبارک ہو نظیر اسلام نے فرمایا وبای الدری تم آپ کو کس نے بتایا کس نے خبر دی کہ جنتی ہے کوئی الہام ہوا کوئی صحیح آئی کس دلیل کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہو کہ گنتی کا اللہ تخلّہ سیما رای ممکن ہے اس میں اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسی بات کہنی ہو جو فضول ہو جو نہ کہنے کی ہو اگر تم اس کی زندگی کے ایک ایک نگہ کی ضمانت دیتے ہو اس نے اپنی زبان کو سنبھال کے رکھا پھر یہ دعوی کر سکتے ہو اور اگر یہ ضمانت نہیں ہے تو کاموش کریز پر کر لیں یہ بھی سر کے مطالعے آپ نے سے خان کی زبان نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرما تو نار جہنم کنہ دو ہسائے دونوں دو کی اکثریت جہنم کی آگ میں اویلی ہو کر گرتی ہے اپنی زبانوں کے بنا تو یہ بڑی اونچی بات ہے اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی قید کے بغیر کسی تیسری شرط کے ارل اطلاع میں فرما دیا میں یتمند ماں بھئی تو ماں بھئی مرد نہیں جنگ کون ہے وہ انسان تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنگت کی ضمانت ایک اپنی زبان کی حفاظت اور دوسرا اپنی عزت کی حفاظت یہ بھی ہر کے متعلقات میں خان کے ساتھ ہر کے مطالعے میں کالوں کی حفاظت کرے انسانوں میں کوئی ایسی چیز داخل نہ کرے تو سبھی امداد کے خلاف ہو. اپنے کانوں کو بچائیں فر کے متعلقات میں انسان کی آنکھیں اپنی آنکھوں سے کسی ایسی چیز کو نہ دیکھے جس کا دیکھ رکھ سریعت میں حرام اور ممنوع اور نجائز ہو عادت کرے جس طرح سے علیہ بولے سامنے اگر کانوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم کے کانوں میں اگر گانے کی آواز آتی ہے تو فوراً کانوں کو بند آپ ہاتھ سے کہتے ہیں کہ تم سنتے رہو بار بار تانفر. جب دیکھو کہ وہ آواز غائب ہو گئی ختم ہو گئی تو مجھ کو بتا دینا تاکہ میں بھی اپنے کام اگر آنکھوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو ایک نامحرم اگر پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ احمد السلام کی طرف بڑھاتی ہے زیاد کے لیے رسول سوریہرم سنگم بال وسلم اپنی آنکھوں کو بند کر سر کے مطابنے اللہ اللہباد نے فرمایا ان سفر فل فہدا پُل الاج کا کان ہنڈ ہو لوگوں تم پر واضح ہونا چاہیے تمہارے کانوں کے بارے میں اور تمہاری آنکھوں کے بارے میں اور تمہارے دل کے بارے میں قیامت کے سوال ان تمام سوالوں کے جواب دینے ہوں گے یہ سب سر کے مطالعے کا ہر انسان کا دماغ جس کی حیثیت سب سے بڑکتی حیثیت ہے دماغ کی حفاظت کوئی ایسی فکر نہ ہو کوئی ایسی سوچ نہ ہو کوئی ایسا عتیبہ نہ ہو جو شریر ندھاپ کے خلاف ہو یا شریعت کی ترائل کے خلاف اپنے دماغ کی حفاظت کرے اپنی فکر اور اپنی سوچ کی حفاظت کرے اور میں یہ سوچتا ہوں کہ حفاظت کے اعتبار سے سے عظیم اور سب سے مشکل چیز یہ انسان کی دکت اقدام و سنت کے فائدے میں شریف ہو کوئی ایسی چیز اس کے عقیدے میں شامل نہ ہو جو حریعت کے منافی ہو اگر میں اپنے دماغ کی حفاظت نہیں کر سکا وہ اپنے دل کی حفاظت نہیں کر سکا اور کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ قد من بنتا جس میں اپنے دل و دماغ کو پاک اور صاف کر لیا کامیاب کو اور دل و دماغ کی پاکیسی اور صفائی عقیدوں کی اصلاح کے بغیر ناممکن اور یہ سب سے بڑا اور مرکزی پہلو ہے جس کا انسان نے تحفظ کرنا اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمید کو سنتا اور سن کر یہ کہتا ہے کہ صلاح بزرگ کی بات میرے یہ زیادہ ترجیح کا باعث تنوع امام کا قول میرے نزدیک کس حدیث پر مقدم ہے کیا اس نے اپنے سر کی حفاظت کی اس کا عصیدہ دسترف ہے گندہ اصیدہ کہ جس ہستی کا کرنا پڑا اور جس ہستی کے آ کے پا کے برابر دنیا کے تنوع ایمان ہے اس کے قول پر ایک ایمان کے قول پر ترجیح دیتا ہے اس سے بڑی عقیدے کی گندگی کیا ہو اور شرط یہ ہے کہ انتہا پڑا سا ہو وہاں یہ سر اور سر کے متعلقات کی حالت خسرا بڑی اہمیت کا حامل لیکن یہ پہلو بڑا کمزور ہے آج کے اس دور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا معاشرہ اس انداز سے شرک میں طرح ہے کہ ابو چہل کا شرک میں اس فرس کے مقابلہ میں شرم شرمسار ابو او جہل اور ادب شہباد کے ریکارڈ ہم نے دی یہ ہمارا واٹ وہ تو بیت اللہ کا طواف کرتا تھا اور اپنے عقیقے کا اظہار کرتا تھا یا اللہ labbe, labbe, میں حاضر ہوں وہ اللہ کو پتار رہا میں حاضر ہوں میرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریف کے جس کا تو مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں اگرچہ یہ شرک ہے بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے اگرچہ یہ مردود ہے یہ عقیدہ شریعت کے خلاف ہے پھر اس کی فکر آپ دیکھیں وہ شریف تو ہے لیکن سب سے بڑا مالک تو ہے تو اس کا مالک وہ تیرا مالک حالانکہ مشرک مجھے کہتا تھا کہ ماں محبود ہوں و مناف و الز کی عبادت میں اس لیے کر کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے یہ مستقل انہیں عبادت نہیں انہیں استقلال حاصل نہیں ہے استقلال اللہ کی بات ہے کہ ہمیں قریب کر دے کہ ابو چہل ہے جس کے اس عقیدے کی بنا کر اسے ابو چہل کہا گیا کہ یہ چہارت کا فارمنگ اور جہارت کا باپ لیکن آج جو عقیدوں کی صورت ہے ابو جہل کا عقیدہ اس عقیدے کے سامنے اپنی گردن چھپائے کھڑا ہے مسلمان یہ کہتا ہے خواجہ دے گا تو اور کون دے گا دینے والا صرف خواجہ ہے ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے خواجہ بھی دیتا آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ دینے والا صرف خواجہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو کردار تھا وہ نعوذ باللہ ختم ہو گیا وہی جو مصطبی عرص تھا خدا ہو کر پتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہر چھل چاچر وان مدینہ جسم پنجابی کا شیر چاچر وان مدینہ جسم کوٹ بچھن بے دلہ باہر پیر فرید کے باقم بے بچ اللہ یہ چاچر جو ہے یہ مدینے کی طرح ہے کوٹ بچھن جو ہے یہ بیت اللہ کی طرح ہے اس قبر میں جو انسان ہے ظاہر وہ پیر فرید ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ ہے تو سارے رکار دو وہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے چاہے وہ کان کا عقیدہ ہو چاہے وہ جملوس کا عقیدہ ہو چاہے وہ ابو انو کا عقیدہ ہو آپ تفریحی آدم سے لے کر آج کے اس دور پر سارے عقائد آنے سامنے رہے سارے ریکارڈ ٹوٹ چاہے آپ اسے کتنا آنا حضرت کہیں اخباروں میں ایڈیشن چھاپو پچاس علوم و قانون کا ماہر قرار دو لیکن جس انسان کی فکر یہ ہو حیران ہو اسفا کو کیا لکھوں خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں اس انسان کا اس معاشرے میں کیا بتاؤں لہٰذ و ابو جہل کا حقیبہ بھی سر نبو ہے اور حقیقی حیات کا دفاع یہ ہے کہ اپنے سر کی حفاظت کرو اور سر کے مطابق آپ کی حفاظت یہ وہ پابندی ہے جس کا فکر رسول اکرم صلی اللہ عبال علیہ وسلم نے جناب عبداللہ بن عباس کے سامنے اے عبداللہ ان باتوں کی حفاظت کرو کا! اللہ تمہاری حفاظت کرے تم اللہ کی حدود کے محافظ بن جا اللہ تمہاری حفاظت کرے اللہ کیسے حفاظت کرے گا اس کی حفاظت کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ وہ دنیا میں تمہاری ہر پریشانی سے ادارہ کر دیں وہ ہر چیز کے قابل ہے کوئی تم پر مصیبت نہیں آنے دے گا مصیبت آ بھی گئی تو اس کو ٹال دے گا اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا وہ دنیا میں تمہاری حفاظت کرے جس طریقے سے چاہے جس طرح وہ چاہے تمہاری حفاظت کرے گا بعد وقت اللہ تعالیٰ انسان کی حفاظت ایک ایسی چیز سے کرواتا ہے جو جیل انسان کی دسمت حفاظت کرنے والا اس کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں مسور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سقینہ ڈنگ سے واپس آ رہا ہے لشکر سے بچھڑ گیا ایک جنگل میں داخل ہو گیا دیکھا سامنے ایک شیر آ گیا جو حملے کی تیاری کر رہا ہے. اور شیر اور انسان کا کیا تھا دونوں کی عدالت مشہوروں میں وہ حملے کی تیاری کر رہا رفیع نے اتنا کہہ دیا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں محمد کا غلام شیر کی گردن جھپ جاتا ہوں جس کردن میں پلاؤ تھا حملے کی تیاری کے لیے اس میں شرم ساری کی علامات اللہ حفاظت کرنے والا یہ سب تم حدود اللہ کی پابندی کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا پیر کی گردن چھپ اور پورا چندن وہ صاف کرتا رہا تو کاموں کے لیے ایک دوسرے برندوں سے بچانے کے لیے اور دوسرا الوداع کہنے کے ابراہیم البراہیم اسلط جنہیں آگ میں ڈالا گیا اللہ تارا نے کیسی حفاظت کی تو آج میں جاتے ہیں اللہ بار نے فرمایا کہ یاد آ رہی ہر دن متنام ہماری پرواہی اے آج اس پر واضح ہونا چاہیے آج جو انسان کچھ میں آیا ہے یہ میرا بندہ ہے یہ میرا ماننے والا ہے یہ میری حدود کی حفاظت کرنے والا ہے یہ اس تریل پر میری توحید کی دعوت دینے والا ہے تو نہیں بردن فوراً ٹھنڈی ہو جائے حالانکہ وہ آگ ایسی آگ تھی کہ تاریخ نے ایسی آگ نہ کبھی پیش کی ہے نہ کبھی پیش کرے اس آگ کے لیے حکومت وقت سے لے کر آیا کہ ایک ایک فرد تک میں کوشش کی اور کئی دن تک وہ اکٹھا کیا گیا پوری قوم کے آواز ہر روح بند کرو آ جہاں ان کو تم ہلکے اتنی ابھی تمرا علم اسلام کو پیدا گیا اللہ آباد نے سنا کہ کون ہی تو کون ٹھنڈی ہو جا تمہیں ٹھنڈا نہ ہونا کہ تمہاری ٹھنڈک بھی میرے اس ٹھنڈے کو نقصان پہنچا دے پر سلامت ٹھنڈک بھی ایسی ہو کہ جس نے سلامتی ہو فر اور نقصان کا کوئی سائبہ نہ حافظ حافظ کثیر میں لکھا ہے ایک کفیری روایت کے حوالے سے کہ اللہ تعالی نے آج سے کہا تھا کہ اگر آج میرے بندے کو کوئی نقصان ہوا تو مجھے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں شامل کر یہ ہے یحفظ کہ تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے حجی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو ہجرت جی کے موقع پر جب غار میں تھے تو بار بار ڈال رہے تھے کیونکہ مشرقی مکہ تحق کرنے والے غار تک پہنچ گئے اور افسوس اور فکر کے آدھار ہیں نبی علیہ السلام سات ساتھ فرما رہے دِبیہ پورے ناتا ہر سنگھ بھگوان ابو بکر رام نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ وہ ہماری حفاظت کرنے والا چیز اکبر فرماتے ہیں کہ تعاقب کرنے والے ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ جہاں ان کے قدم سے اگر وہاں ان کی آنکھیں آ جاتی تو اب فارون تو وہ ہم کو دیکھتے ایسے مقام پر پہنچ جہاں وہ کھڑے تھے اگر وہاں سے ڈھانک کر دیکھ لیتے بدا دوں گا تو ہم پکڑے جاتے لیکن اللہ بارا نے عبادت کی حفاظت کے لیے کسی چوٹی کے لشکر کا انتخاب نہیں کیا بلکہ ایک مکری سے کام انہل میو سے نہ بیسل ان اس تاریخ میں سب سے کمزور ترین گھر جو ہے وہ بکڑی کا گھر کمزور ترین ان سر سے ایک کمزور ترین مخلوق سے اپنے بندوں کی حفاظت کرنا بڑا وہ قادر ہے ان اللہ اللہ شیل قبیف کس انداز کو اس نے حفاظت کی یہ حقیقت میں اللہ کا بعد کہ تم اللہ کی حدود کے محافظ بن جاؤ اللہ تمہارا محافظ بن جائے یہ حفاظت کی پہلی صورت ہے انسان کی دنیا کی حفاظت ہے دنیا میں کوئی تکلیف نہ انسان پر آئے اگر کچھ آزمائش آ بھی جائے تو اسے ایک استحقام اور استقامت نصیب ہو میں جب تک نہ ہو کہ ان مخاجا سے جس انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے تمام راستے آفان کر رہے ایسے مقام سے اس کو روٹی دے گا تو اس کا مہم و گمان بھی نہ ہوگا شرط یہ ہے کہ انسان کے دل میں پرہیز اور پرہیز کی تخمیل اس وقت تک ناممکن ہے جب تک انسان اللہ کی حلود کی حلوہ انتخاب تخوا کی تعریف یہ ہے کہ جو تم کو حکم ملا ہے اس کی کرو اور جس چیز سے تم کو روکا گیا ہے اس سے استفادہ یہ کام نے فرمایا تھا جس طرح ایک ہار دار جنگل سے گزرتے وقت تم اپنے کپڑوں کو اپنے دامن کو اور اپنے بدن کو سمیٹ کر گزرتے ہو تو کوئی ٹانٹا تمہیں نقصان نہ پہنچا دے میں آئے نہیں سکوا جب تم دنیا میں آتے ہو تو چاروں طرف گناہوں کے کاٹے اور گناہوں کے جال ہوتے ان ٹانٹوں کے درمیان سے بچ کر نکل جانا یہ تقویٰ کی نا اور یہ دنیا کی بات کہ تم اللہ کی حدود کی پابندی کرو اللہ تمہارے بتانا تمہاری دنیا میں تمہاری حفاظت اور حفاظت کی دوسری صورت یہ ہے جو پہلی صورت سے اہم ہے جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی تمہارے ایمان اور تمہارے دین کی حفاظت یہ بڑی نوجوان حفاظت تم اللہ کی حدود کی پابندی کرو اللہ تمہارے لیے تمہارا دین تمہارا عقیدہ تمہارا ایمان رکھ محدود رکھتے نبی اسلام کی حدیث ہے ان الخل اس باعیل جن اساب رحمان جو کل کمائے صاحب انڈوں کے دل ہمیشہ اللہ کی دو انگلوں کے درمیان رہتے اللہ ان دلوں کو جس طرف چاہے تھے انما الاعمال احمد اعمال دل و مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر ممکن ہے ایک انسان عمر بھر اللہ کی عبادت کرے اور اللہ مبارکباد موت سے پہلے کوئی وہ ایسا کام کر بیٹھے کہ سبھی نزات کے خلاف اس کا خاتمہ جو ہے وہ کتنا تعریف فری ہو لیکن یہاں ضمانت ہے کہ تم اگر اللہ کی حدود کی پابندی کرو گے کتاب و سنت کے سانچے میں مکمل طور سے اپنے آپ کو ڈھانپ لو دے اس سانچے میں ڈھان لو دے کیا اللہ تمہارے لیے تمہارا ایمان تمہارا عقیدہ اور تمہارا فیصلہ یہ ضائع نہیں ہوتا سر صرف کتاب و سنت کی پیروی یہی وہ نقطہ ہے جو کہ ہنپت اسلام نے پیش کیا تھا کہاں کتابوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو شامل ہوگئے دنیا کی کوئی طاقت بردلا نہیں سکے گی ایک ہاتھ میں اللہ کا پہان ہو اور دوسرے ہاتھ میری سنگت کتاب و سنت کی پیروی اور کتاب و سنگت کے ساتھ صحیح مانا میں تنسک اور احتساب ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر دنیا میں ہر قسم کی نایت کی ضمانت ہے ان پر مسلمان کی حدیثوں سے یہ بات واضح گئی میری بات قرآن میں بھی ہے اللہ تعالی نے قرآن حدیم میں بھی اس بات کا تبکرہ فرمایا اگر یہ لوگ پیائے نہیں اس چیز کو قبول کرنے جس چیز کا انہیں حکم دیتا ہے میرے پیغمبر کے لیے کیوں میرا پیغمبر ان کو دے گیا اسے اپنا لیں کس چیز سے روک گیا اس سے رک دیں ذہن ہی اس آنچے میں اپنے آپ کو جان لیں تو اللہ تعالیٰ بہت سی نیند دے لے. ان نیند کو میں سے ایک نعمت دی ہے کہ فلاں خدی نہ ایسے انسان کو رات مستقیم دکھا دیں اس کا سیدھا راستہ اس کے لیے متحد ہو جائے یہ ہے کہ وہ اس ڈھانچے میں اپنے آپ کو ڈالے کتاب و سنت کے سانچے کتاب و سنت کی سچی تحج ان دو ماہ سے صحیح استفادہ اور صحیح استفاد بنایا کہ یہ انسان کا دہج بن جائے اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بن جائے ہمارا حدی راہم صلاحم مستفیمہ ایسے انسان پر سیدھا راستہ ہم متعین کریں پھر دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی فلسفہ دنیا کی کوئی فکا اس انسان کے ایمان کو اس کے عقیدے کو اس کے احکام کو برابر فلن نہیں پڑ شرط یہ ہے کہ انسان صحیح ایمانوں نے کتاب و سنت کے ساتھ تمسط اے بننا تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا تمہاری دنیا کی بھی اور تمہارے عقیدے کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی طویل حدیث ہے اس کا ایک ہی جملہ آج عرض کیا جا سکا حقیقت بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوان القلیم دیے تھے جو بات آپ نے صحابہ کو ایک جملے میں سمجھا دیں ہم وہ بات ایک گھنٹے میں نہ سمجھ سکیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ ہے کہ ان کو جوان القلند حبیث ان شاء اللہ آئندہ جمعوں میں پوری کی جائے گی اللہ نبول عزت جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنی نے اپنی حدود کی پابندی